يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولنا السديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنودكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهاديث كتاب الله وخير الهدي هديه محمد صلى الله عليه وسلم واشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بداعة وكل بدعة زرارة وكل غرالة في النار فأعوذ بالله السميع وليم من الشيطان الرجيل بسم الله الرحمن الرحيم وأكم ودهك للدين حنيفا فطرة الله التي خطر ما شاليها لا تبذيل لحلق الله دین القی دحترم سامعین بزرگاندین نوجوان ساتھی حاقیر مسجد دینی ماں اور بہنوں خطبے کے عنوان اور موضوع کے قہط یہ صورت فاطر کی سردین کی ایک آپ میں نے تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے آج خطبے کا جو اصل موضوع اور عنوان مبارک کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اولاد کی تربیت دینا دینی تربیت دینا ان کی اصلاح کرنا ان کو سیدھے راستے پر قائم کرنا یہ والدین کے فرائض میں سے ہے اور اس کے کئی ذمے داریاں ہیں ان میں ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ یا مسلمان اپنی اولاد کو اپنے رستار اپنے کردار اپنے عمل کے ذریعے ان کی اصلاح کریں اپنے آپ کو اس طرح سے سدھاریں اپنے آپ کو اس طرح سے سنواریں کہ ان کی اولاد اولادگی کے ساتھ بھی آپ نیٹک ڈل جائے اور یہ بہت بڑا عمل ہوا کرتا ہے یہ آج میں نے راوت کی ہے اس نے اللہ ربی عالم نے دو ذمہ داریاں بیان کی ہیں پہلی ذمہ داری کے وقت مدد آپ کی موت ہرتا دکھانے کا آپ خود دین دینیں باقی کے کنارہ کشی حرام کاریوں اور برائی اور برارت گمراہی کے دو رہ کر کے آپ سے رات مستقین اور دین پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرما برداری اور شریعت پر قائم رہیں یہ تم ذمہ داری ہے انسان خود اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو سنوارے اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں فکر پہ فکر پہنتی فتر نا تحیل فلکیل یہ دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تمہارے جتنی بیٹے بیٹیاں تمہارے ہاں جتنی اولاد پیدا ہوتی ہے ہر اولاد کو اللہ تعالیٰ کی طرح اسلام پر پیدا کرتا ہے اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت یہ فترت یہ رکھی ہے کہ اگر اس کو بگاڑا نہ تو اولاد کبھی نہیں بگڑے گی فکر اللہ سفر نا سا نہیں ہے نہ تبدیل اور اللہ میرے بندے ہم نے تمہیں جو اولاد بےچے اور بیٹیاں بھی نہیں وہ گزرے ہوئے نہیں ہیں ہم نے بگاڑ کر کے نہیں دیا ہم نے تمہیں عطا کیا بالکل سیدھے سادے فرما بردار ہیں تمہاری ذمہ داری چاہے نہ اللہ خبردار اللہ تعالی کے دین کو تمہاری اولاد بدل نہ سکے بہباب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد دین کو نہ بدل سکے بے دین نہ ہو سکے اور بدلتی گئی کھیل میں نبی عمراج خان کی حدیث شہید بخاری اور مسلم لین یہ برادر اور بڑی سناحت کے ساتھ آئی ہے نئی تاثامات بھی یوں ول فکرا ہوان ہی او یم جسان ہی او تما تارا رہتا رکھو تمہیں جو بھی بیسا دیتی نہ جو بھی تمہارے گھر میں اولاد آتی ہے وہ اولاد اللہ تعالی کے شراعتیں مستقیم تک پیدا ہوتی ہیں نہ وہ دیوید رہتی ہے نہ شرابی رہتی ہے نہ ہندو اور قاسم رہتی ہے نہ بانی اور شیخ ہوتی ہے نہ ماں باپ کی نہ پروان اور فیصلے ہر قرض کرنے والے کو نہیں ایک بڑی شریف طبیعت لے کر کے میں نے تمہارے ہاں بھیجا ہے تمہارے تمہارے گھر میں جو اولاد آئی اے کریب شریف اور کریم تباہ کریم نقص آئی تھی لیکن فا دواہ ہو کے ہی بس ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی ما کباہی اور غلط ماحول کی میں نہ کرے یہ فیصلہ کرنا چاہیے فاگاواہ ہو کے ذمے ہی ماں باپ اپنی اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں ماں باپ اپنے آپ اپنی اولاد کو غلط کربیت سے عیسائی بنا دیتی ہیں ماں باپ دیکھ کر کے اولاد سے بدوسی ہندو بنا دیتی ہیں نام درختی ہیں مسلمانوں کا اور اس میں قدر سے کہیں بڑی مسلم کون ایسے کرتے ہیں لیکن یہ کاغذ ہماری اولاد خود ہندو یہودی عیسائی طور طریقے بسلے سادہ یہاں ہی اور مسلمان ہی اور دسان ہی نیشا سال ایک بڑی پیاری مثال دی اور ہمیں اگر دیکھو جباری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کے کار میں دیوی دیوتا کے نام کا سوراخ ہوتا ہے اور نہ اس کے گلے میں کوئی چیز باندھی رہتی ہے اور نہ دیوی دیوتا دیوتاؤں کے نام پر اس کے کار کاٹے رہتے ہیں اللہ سارا بکئیے کا بچہ دیا اس کے کام بھی برابر ہے ناک برابر ہے بالکل صحیح سال بکئی کا بچہ دیا لیکن لیکن چونکہ بکری کا مالک جو ہے وہ اگر دوست ہیں یا شرکیاں اکیدا رکھتا ہے تو اس بکری کے بکری کے بچے کے کان کو یا تو کسی دوتا کے نام کاٹ دیتا ہے یا اس میں سراک کر دیتا ہے اور اگر اس میں نار ہو تو اس میں کسی نہ کسی درگاہ کی تعبیر اور بٹیرے پھنڈا کرنا دیا ہے بکری کا بچہ اس کی ساڑھا رہا اس کو لانے والے بکری سے مالف ہوا کرتے ہیں ایسے ہی ہم نے تمہارے گھر میں اولاد دیا اولاد کریم استبا تھی شریف ایماندار تھی ایماندار کی اس میں کوئی اب نہیں تھا کوئی بے نہیں کی نہیں تھی لیکن ماں باپ بے تین ہے تو اوباب کو بھی بے تین بنایا ماں باپ بے نمازی ہیں تو ایراد بھی بے نمازی ہو گئی میں اگر اس کے حیات کرتا ہے یہ حدیث کر دینے کے بعد دیکھو انے برا اندر نے فرمایا ہے جب ہم نے جو دین اواد کو فکرت پر پیدا کیا ہے دین پر پیدا کیا ہے شرافت پر پیدا کیا ہے اچھے اچیومنٹ اچھے ہو اچھی فکر پر پیدا کیا ہے لیکن ماں باپ بدل دیتے ہی ماں باپ سبھی بچے کو ہم نے بنایا ڈر اسکول میں داخل کر دیا یہودیوں کو اسکول میں داخل کیا یہودیوں کو پیٹ کے بچے سے پابند گروا رہا ہے یہ سو کر ہی دیا تھا محا بچے بالیا بچہرا پر براد شریبند کریباس کری شری لیکن ماں بھا سوچتے ہیں سب ایسے میں بچے کی تعریف ابھی ہوگی تو جسے وہاں آپ ضرور اور ڈانس کا بھی طریقہ بتا دیا کرتا ہے سے دے جیسے بہتر چلے ہوتی عیسائیوں کو اپنی آواز کو اس کا ویک راہ ڈالتا ہے یہاں پر آپ مناتے ہیں کہ سارا ساپ کہے اس لیے ماں باپ کو چاہیے ابھی اسلام کہیں اگر وہ سن میں رہیں گی وہ دن بار گی وہ شروع رہیں گی وہ شروع کی پابند رہیں گے تو ماں باپ کے دش میں جو اوغد ہوگی گھر میں جو اوغد ہوگی وہ اس طرح سے کچھ تکلیف رہے ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ سکے آج بڑے سوچ سدار کے سب مسلمانوں نے اس تعلیم کو چھوڑا اس حدیث کو چھوڑا اگر ہم نے اپنی ذمہ داری نے تو ہماری اوغان نہ ہو گئے اے کو لا کیا ہماری اوغل آج قاعدے سے کروا بھی نہیں پا سکتی یہ ایسا ہنڈا دعا کرتی ہے اسی لیے ہمیں اپنی اصلاحی میرے بھائیوں ماں باپ سے چاہیے اپنی اصلاح کریں اگر وہ ہیں وہ اگر آپ نماز ہے تو بے شک بھی نمازی کرنی تھی میں شریعت کی پابندی کرنے والی ہے تو وہ بھی شریعت کی پابندی کردنی شریعت کی پابندی کریں گی معاملہ ہے بہترین ماحول کا اسی لیے میں نے کاٹ کھما تو آپ سے پوچھا گیا ویار سو نہیں مارا آپ کہیں آپ کے سب سے بہترین انسان سکتا ہے آپ نے کتنی پیاری بات بنا کی واٹس بنا اگر میرا ایمان تبرانی بہت بڑی تنگائی کی ہے لیکن تمام مسلمانوں نے سب سے اچھا مسلمان کون کا ہے آپ نے ساتھ ہمارا سے کری نہیں سب سے بہترین سارے بنے جو بے قریب کے درمیان رہتا ہے باپ دار ہے آج نہ ہے نہ باپ میں زمداروں میں ان کی دنیا کی سب سے اچھی اچھی مو اور سب سے بہترین بنے کے اس نے آپ پہلی ہے دین دار باپ کے کتے کے اس نے دودھ دیا ہے دیندار ماں کے برتن کشنے تھا اس اہم سے کوئی سرماد نہیں ہو سکتا جو قریب بابا بندہ قریب نہیں جس کے بعد دونوں کے لیے پابندی کرنے والے شرچ ہے آج ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی تو ہمارے ہونے کا سمایا ہوا یہاں جن میں بہت سے قریب ہے اتنا کمپارے گا کہ پورے سب سے زیادہ بروبست ہوگا سب سے اور سب چیز میں سب سے قریب ہوگا پھر آدمی اس وقت ہمارا لاسٹ اور ہوگا جو بے ماں باپ میں اچھے ماں بار دن کی اوغل جو اوازی وہ سب سے اچھا انسان ہوگا تعالی ہمیں اور ہمارے ماں بھارت کو جو ان کو کرنے کی کوشش نہیں کروائی اور جو ہے پلیہ کل تو نہیں رہی الحمد للہ وسلم اماد امام الباء رحمت اللہ میرے بھائی ہم کوشش سے کریں اولاد جب آنکھ کھولے اور جب سمندر بدلے گھر میں آئے اولاد بجائے آخر کھولے تو دینی ماحول پائے اسلامی ماحول پائے اور اسلامی ماحول اور گھر اندر ایک خوشگوار دینی ماحول سبے گھر دنیا ویت ماحول ریہ کرنا ماں باپ کا کام ہے اور ہر رام گرو کی ذمہ داری ہے امام ترمی رحمت اللہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسو سے نظر الحر الگ سب کو دیا من اللہ اور کما تارا رہتا اللہ تعالیٰ نے حضرت اسمد خانے کا سبب ہے وہ حضرت اسود نہیں تو حضرت اب وقت لیکن بعد میں حضرت اشود ہو گیا میں اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو جنت سے جب نازی کیا ریا دنیا میں دو ہی پتھر جنتی ہیں کوئی تیسرا پتھر نہیں ہے ایک حضرت اشود ہے دوسرا مقام دو ہے اور بروادہ کہاں ہے جنمتی پاکستان چلا گیا وہاں چلا جنگستی جیسا دیکھے کا ہم دو ہی بچہ چلتا رہا ہے اور ہی بچہ ہے میرے بھائی جن میں سر اللہ نے بھائی سے میں آدمی سویا ہے دوس سے زیادہ یہ فکیل تھا دوس سے زیادہ یہ فکیل تھا سلی دس نمبر سمجھ لیکن تالا کیوں ہو گیا دنیا کے ذمہ دار جب حج کرنے کے لیے عمرہ یعنی کرنے کے لیے آئے اور اپنا گناح لے کر کے ریاست کے سامنے کریں گے تو ان کے گماحوں سے جنتی پتھر ہی تالا ہو گیا وہاں جنگتی پتھر بھی د کے گیارہ ہو گیا یہ امام اگر گناہ کریں گے برے رہیں گے تو یہ بچے کا بھی کالا نہیں ہو جائے گا بچوں کے متعلق ہر رکھیں گے تو خرچ میں کے گناہ سے بینکوں کی حکایت لوگوں کے گرواہوں کی وجہ سے پھر بھی ہو جاتا ہے اگر گھر کے آپ دونوں سناہ جو واہ کر ہے پتھر سے تو بہت ہی زیادہ اور محسوس سن سے رسے ٹیکن کرنے والی آواز دیا کرتی ہے ہم لانا کے سنمان کے مطابق اپنی آواز سے اہم اپنی آواز سے دکھاؤ اپنی آواز کو سہنگل حیاری ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے ہماری ماں نے ایک پٹائی بچا دیا ندی کا کام کر گئے تھے آپ آرام کر رہے تھے گھر میں گھر کے باہر نکل گئے تو اپنی جاتے لیکن جب بھائی ستم گھر میں آئے اور خدمت میں مصروف ہو گئی ہر ایک محسوس میں سن سے دیتی میں اپنے گھر کے باہر چلا گیا والدہ نے دیکھ لیا پنیر گھر کے باہر جا رہا ہوں کہیں یہ گھر کے باہر چلا گیا نندے ستم ستاری کر بیٹھیں گے تو دروازے کے کنارے آ کر کیے باہر نہیں نکلتی درمادے کی تمہاری آتے یا یاد ان میرے ریٹے آ ہو میرے ریٹے آ ہو اندر آؤ میں تمہیں سیٹ بتاؤ کہاں جب بچہ نہیں آتا یا ماں بچہ ٹائم نہیں آتا تو پہلے تم دیوے پہ بہانے اس آج آئے میرے پہلے مندری میں کل ایک سوتا میں سمجھا شاید یہ نام اپنے بچے سے باہر جو پھنس گیا اس کو ہمیں بیمار میں پکڑنا چاہتی ہے ادھر میں تو ہے سات سام تمہارا اے رن اے رقانے والی پکڑنے والی نا دے سی ہے تمہارے پاس سیم سو ہے کے بعد اس کو دے دے گی اور نہرنگ اے سی ہے میرے دیب میں سگور ہے ارنگ آیا ایک سضور کرار دوں گی اللہ کے سب ہم سلامت ہے اور کوئی بھی اس کو ہٹا دے گی تو خود بھی لگا رہی تھی کبھی مسلم تمہارے ماں میں آمار جن کا تعداد میرے منظر اس کبھی بہت سب کہنا چاہیے کہ آپ اگر بات ہے تو بات فی الگا بنے گا بات میرے تو ہر ایک بھوکی بنے گی میں ایسا اشارہ کیا کہ بابا یہاں کرنا دیکھ گیا کرے ہوئے کہ اپنی زبان اپنے اپنے ساتھ اپنے کیریکٹر اپنے کارکرم کو سدھارے اور اس کا پابندی کریں اور ایسا اگر میرے بھائی اور کافی تو اولاد اور گزرتی جائے گی اسی لیے اگر میں صحیح کہتا ہوں بھائی انسان اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے بنے تو اولاد کی صحیح ضروریت کرے وہ اگر چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کے بنے تو اولاد کس طرف ترکیت آئی آپ اولاج تو بہت کہ بہت مسلمیں گے لیکن اگر اولاد کی صحیح ترکیت نہیں ہوگی تو اولاد کو آپ نے اولاد کے لیے سے بنایا لیکن اولاد کو آپ نے اپنے لیے بھی بنایا اس صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم اس حدیث پر مجھے ہزار ہو جس نے میرے خاصا مشاعت بناتے ہیں جس نے اپنی اولاد کی صحیح ترکیت کیا اور کتنے نے میں ہوئے انتار کر جاتا ہے تو اس کے سارے آماد اٹھ جاتے ہیں جتنی نماز پڑھنی ہے تو اتنے ہی پڑھ اٹھ جاتی ہے جتنا ریلا رکھا ہے اتنے ہی آپ جتنے وکاس چلا پائے گا ساری نیتیاں اس کی روک دی جاتی ہیں قلم بند کر دی جاتی ہے چلا جاتا ہے ان کے چلے جانے کے بعد نینے سننے سے فائدہ پہنچتا رہتا تین پینے ہیں دنیا سے آدمی بھر گیا چلا گیا کتنے بڑے خست کس آدمی ان کے سواب کا سلسلہ جاری رہے بھی جاری رہے اور ان کے سواب میں میرا فراہم ہوتا ہے تو تم کا نمبر ایک آپ بنا سڑک جاگا کسی مسلمان نے اپنی زندگی میں سطح گاڑیا کر دیا ہے تو سبقاڑیہ انسان درشک سڑکا باقی رہے گا لوگ سوا سے ہے نمبر دو آپ ساتھ رمانا اور ایسا ہی اس سے لوگ پائدل سات نمبر تین والا دونوں سارے رہا تو اس کے حق میں دعا کر رہے تین چیز میرا غور کریں ان دونوں میں سب سے زیادہ فائدے والی چیز کیا نمبر سب سے والا سچے گاڑیا مالدار مال کرے گا اللہ نے مالدار کو مال دیا ہے سب سے کر دیا وہ سب کا دس سال بیس سال پچیس سال رہا سو سال رہا سو سال تک سراب نکال رہا اور جیت جب ختم ہو گئی تو سب سے گاڑیا اس کا خباب بھی رک گیا اور یہ صرف مالدار کر سکتا ہے گلی بے چارے نہیں کر سکتے نمبر دو وہ برابر فائدہ اٹھاتے ہیں علما ہوں گے پہلا مالدار ہے اور اتنے علما ہے علما ہوں گے عالم ہوں گے چاہے اس میں نہیں گے میری سرکار تھی جب تک کہیں جاتی رہے گی اس میں یہ کام طے ہوں گے سے میں فائدہ کھاتے ہوں گے کہ دنیا سے جانے کے بعد میں سوال اٹھا رہے گا اس نے لوگوں پہ کہا دیا ہے لوگ اس کے ساتھ ہی جب تک اس کے رہیں گے پہلے بات سے فائدہ پہنچتا رہے گا لیکن تمہیں ان کے ساتھ نہیں کر سکتے تیسری بھی میرے بھائی سو جگہ تیسرا ویلتا ہے تیسری چیز جس طرح محنت کرے گا آپ وہاں باپ جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے بنایا بنایا اچھا بنایا اچھی تعلیم کی اچھی تربیت کیا میں دیکھے کتاب بناتے ہیں آدمی بڑھتا ہوگا لیکن ایک اولاد کی دعاؤں سے اسے سلامت تک فائدہ پہنچتا رہے گا دیکھا کرے گا ایک بار بھائی اپنی اولاد کو تیار کرے گا کوٹے تیار ہوگئے اگر اس کی نسل میں دین دینداری رہی تو جب تک دین کی نسل میں رہے گی تو رہے گا اس لیے ہر راستے سوڑ رہا ہے سر سب ہے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونا چاہ اللہ تو اللہ تعالیٰ یہ تیری جنگ سے جنگت میں داخل ہوا نیچے بیٹھتا ہے نیا مال کو بڑی کوشش کرتا ہے تو کہتا ہے صاحب کی کچھ رستے ہو گئی ہے کیوں میں نے اتنی لے کیا نہیں کیا تھا جس کی بنا پر جنت کا اتنا آرام ہوتا ہم کہیں ایسا ہو بے بہارا ہمیں صرف ہمیں نہیں اس کی بنا پر یہ ایسا حاصل کر سکے اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیا بات ہے کیا پریشان ہے کیا منگ ہے کیا کہ ہے اللہ تعالیٰ نے سوچ رہا ہوں ایک میرے آواز ہمارے پاس ہی تھے کہ اس چیتنا پہنچے جنت یہاں تک پہنچ سکو کوئی ایسا تو نہیں استاد کتاب میں خطا ہو گئی ہو ہمیں اونچے درجہ تک پہنچا دیا گیا ہے بعد میں نیچے ہٹا دیا جائے اللہ تعالیٰ کیا کہاں رکھنا چاہیے تھا اللہ تعالی تحریر مرتبہ کر رہا تھا ہمارے حساب سے نیچے والی جنت ہماری اللہ تعالیٰ کرنا ہے سبکتا سبکتا سبکتا یہ ہم نے دل کو صحیح کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے لیکن یہ مقام اتنا ہم نے تیرہ بہا دیا ہے صرف تیرا کروا تیری سی تیری اولاد مرنے کے بعد تیری حکم دعائیں کیا گیا تو یہ کیا مکان اللہ تعالیٰوں کو میز بنائے سارے بنائے وہ ہے سوچنے بنائے اور آپ کی صحیح تاریخ میں کوشش ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد ہمارے لیے سبائے اللہ ہماری اولاد کو اسلام پر بنا دے اللہ ہماری اولاد کو ذمہ دار بنا دے اللہ ہم تمام لوگوں کو ذمہ دار بنا دوار ایک اسلامی آسرہ اور ایک اسلام بنا دے تصویر دینے کے فرما ہم نے جو رینا مسر اللہ کرا ان کے قرما کرا دو مہنگائی پریشانیوں کو دور کر دو دنیا کے تمام کمانسی شرما تمام نارے ہیں اللہ روپے ہٹانا وہ آمان کرنے کی توسید نصیل فرما جو دنیا دیوی کے لیے درد کے لیے کام کے لیے انسان سے مسلمان